محمد صلی اللہ تسلی الکریم دین پر عمل کی ترتیب ہے ترتیب اختیار کرنے سے بہت جلد منظر ہو جاتی اور اللہ ہے اور اللہ کا تعلق ملتا ہے اور ترتیب اگر درست نہ ہو تو بہت زیادہ مجاہدات تکالیف آدمی برداشت کرتا ہے لیکن آخر اس کا بہت کم ہوتا ہے سب سے اہم جو ہے وہ ارکان ہے شریعت میں پانچ ستون ہیں اس کے پانچ ارکان ہیں اور پانچ ارکان کو نافذ کرنے کے لیے حاصل کرنے کے لیے گرز سارے اعمال ہیں پھر اس لیے کوئی آدمی ارکان میں کمی کر رہا ہو تو اس کا اگلا کام پھر درست نہیں ہوتا ہے عام طور پر لوگ آتے ہیں کہ وظیفہ کوئی بتاؤ جی مشکل ہے تکلیف ہے بیماری ہے ان سے پہلے آپ نماز پڑھتے ہیں نماز کبھی رہ جاتی ہے کیا کرتی ہے جو عالی نماز نہیں پڑتا ہے اس کے بارے میں اسی میں ہے کہ اس کے بارے میں صلاحات وہاں کریں تو ان کی دعا قبول نہیں ہوتی اور ظاہر حال جو ہے نمازی کا کافر جیسا ہوتا ہے اس لیے میں دیکھتا ہوں جو لوگ سدھی کسا بل سے لے لیں وہ نماز تو پھر پھلتا پھولتا ہے ان کا ترقی ہوتی ہے نمازی جی ہوں بس اسی وجہ برقار ہو جاتی نمازگی جی کا حال ہوتا ہے نمازی جی کا حال جدا ہوتا ہے اس کے بعد روزہ حاض ہے اور وکار کے بارے میں عام طور پر پتا یہ کہ میں صاحب انصاد ہوں یا نہیں ہوں اتنا ٹھیک ہے بھی نہیں کرتا ہمارے ساتھی آئے ان کا ہمارے ساتھ نفل ہجفل جانا چاہتے ہیں انہیں کہ اشور دیتے ہیں ان کا اشور تو نہیں کرتے تو گزشتہ ساری عمر کا اوشور کا حساب کر کے ادا کریں پھر بہتر بچتے ہیں بحثر چلے جائے نفل حج کے لیے چلے جائیں اب اوشور تو ادا دیں نہیں اور زکوٰۃ بھی نہیں اور نفل حج کے لیے جا رہی یہ بیلمی کا نتیجہ ہوتا ہے اہر اعظم کے پاس بیٹھنا اٹھنا نہ ہو اور پوچھ کر عمل نہ کرنے کا زیادہ آدمی کی ہو تو یہ فالتو کاموں میں لگے ہوئے تھے اور اپنا جو بہت سارا وقت ضائع کر رہا تھا اس طرح اپنا ہم بات وہ حرام سے بچنا ہے اب تو سے جا کر پوچھو نہ بے باطل کیسے کہتے ہیں بے فاصل کیسے کہتے ہیں کسی کو مسئلہ نہیں آتا آدمی کا اللہ کا سب ملتا ہے جب آدمی کو امن تفریح سے کرنا نصیب ہوتا ہے الحمد للہ بلال چھ نومبر دو ہزار چار چھ نومبر دو چار صاحب کہ مجھے جا رہے ہیں ان کے ہاتھ کتابیں بھیجیں گے ان کو صلی اللہ سلی کریم توحید و شرک کی بات ہو گئی جی توحید کے کتنے قسمیں ہیں جی تارک صاحب کون کون سے جی تو فالی ذاتی اور ہاں نے نے کہا کہ مجھے اپنے حضرت شیخ سے دو باتیں خاص طور سے اصل ہوئی ہیں کہا کہ ایک حافظہ یہ ہفتے کی تہذیب فیض ملی دوسری کیا بات ہے کہ دوسری میں بھول گیا نادر صاحب بتاو جی کون سی قسمت ذاتی صفاتی فالی اور شیر کیا کون سی قسمیں جی بازرحمان صاحب بتائے جی رحمان صاحب نہیں تھے پہلے دن آگے <coughs> پہلے دن کی میلے دوسرے کے صفات، ذات اور عبادت اب جو آدمی کورس ورک کر رہا ہوں تو اس کا اچھا ہوتا ہے یہ سوبی والے پر کرتے ہی نہیں ہیں شیر کی تو کی بتی کس میں اور شرف کی ویل کس میں ہے شریف کے عبادت کیسے کہتے ہیں یہ وزلہ صاحب بتایا جی شرک کے عبادت ہے مسال کون کون سی باتیں ہیں اس کے نام کی منت ماننا سب عبادات کو شرکت ہے یہ نفع نقصان سمجھنا یہ کس میں صفات وہ شرف صفات شریف ذات یہ ہے کہ ایک جگہ دو خدا مانے شیر خر سے یہ ہے کہ کاموں کا بننا بگڑنا ہونا نہ ہونا حالانکہ غیر اس میں یہاں تک احتیاط آئی ہوئی ہے کہ صبح صاحب اکرام باتیں کر رہے تھے کہ کسی نے کہا کہ یہ بارش ہے فلاں تارے کے سے ہوئی ہے کہ کیسے ہوا تھی شریف تو اس میں اس میں پر نے فرمایا کہ بعض لوگوں نے صبح شرک کی حالت میں کیس میں یہاں تک وہ لمحہ کرام احتیاط کرتے ہیں کہ یہ جو کہ بارشیں مانسون سے ہوتی ہیں بارشیں نہ تو سے ہوتی ہیں بڑے روم کے باؤں سے ہوتی ہیں اس کو بھی شرک سمجھتے تھے کیسی بات بھی نہیں کرنی چاہیے دوسرے تشریح میں کہتے ہیں کہ بطور سبب کے اگر کہیں کہ کرنے والی طلّہ تعالیٰ کی زیادہ تر اسباب یہ ظاہری اسباب ہیں تو اس کی کچھ گنجائش ہو جاتی ہے فلاں چیز کھانے سے پیٹ خراب ہو گیا یہ, یہ صحیح نہیں ہے یہ سبب کے طور پر تو کہہ سکتے ہیں آدمی لیکن آدمی سمجھ رہا ہو کہ اس طرح ہو گیا ساری ساری چیزیں اس باب تو عید کے پکا ہونے کا کیا طریقہ تھا جی مرتضیٰ صاحب بتائے جی کیسے باتر پکی ہوتی ہے مراقب ایک مراقبہ ہے دوسرا جی ذکر ہے ایک مراقبہ ہے ایک تو کے مضامین کی دعوت دینا عید کے مضامین کی دعوت دینا چوتھی چوتھا کون طریقہ ہے, جی؟ ہے جی ایک عملی کوشش ہے جی پانچ کون سا طریقہ ہے جی قادر صاحب بتایا جی ایک سو بتایا جی. کہتے ہیں اور چھٹا طریقہ بتایا جی کسی کو یاد نہیں رہا کہا نا پروفیسر صاحب نے, نہیں تھا. نے کہا تھا برتنا okay. <تصفح> <تصفح> ماشاء اللہ رکھنا جی امام صحب نے بھی اپنے بتا دیجیے اللہ گرا میں نکلنا نہیں ماحول میں جانا سحبت اور ماحول یہ ہو گیا یہ ہر چیز کو اللہ کے ہونے کی نظر سے دیکھنا ماشاء اللہ جی سننا تھا نہیں جی سننا توحید کے مضامین کی دعوت دینا توحید کے مضامین کی جو دعوت دی جا رہی ہے اس کو جم کر سننا اللہ کا ذکر جو ہے تو اس دھیان کے ساتھ کرنا مراقبہ اور دھیان جمانا اس بات پر اور ماحول صحبت اختیار کرنا ایسے ماحول میں جانا جس میں یہ چیز چل رہی ہو اور اس کے بعد عملی طور پر توحید کو اپنی زندگی میں برتنا یہ ذرائع آج اختیار کرتا ہے تو پوری زندگی کو اس سانچے میں ڈالتا ہے اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ملنا ملانا آجے گانا جانا سارے تلقات فرد و پیش کو آدمی اس بنیاد پر ان چھ باتوں کی روشنی میں جب آدمی چلتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کے باتن سے اللہ کا غیر اللہ کا غیر کا سک نکلتا جاتا ہے اور اس کی جگہ توحید پکڑتی جاتی ہے اور یہ ایک دو دن کی بات نہیں ہے سہد راز تک کرتے کرتے کرتے کرتے اب جھوٹ بول کے مقصد حاصل ہو سکتا ہے اور سچ بول کے وہ سے جاتا ہے اب یہاں توحید کو برتنا ہوگا سچ کے ذریعے سے نقصان کو لے لے آدمی اور جھوٹ کے ذریعے سے آدمی فائدہ کو چھوڑ دے اب اس میں اس کو برتے گا عملی طور سے پھر اس کے نتائج پر دیکھے گا. نتائج اس کے سامنے آئیں گے یہ ہے کہ ہم اپنے گرد پیش کے نتائج پر غور نہیں کرتے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے, مجھے ٹھوکر لگتی ہے آواز آ رہی ہے جی ٹوپی والا بزرگ جی آواز آ رہی ہے آنشار. ہم اپنے جد و پیش کے آدھار پر غور نہیں کرتے حضرت علی رضی اللہ نے فرماتے ہیں کہ جب مجھے ٹھوکر لگتی ہے تو میں یہ غور کرنے بیٹھ جاتا ہوں کہ کون سے گناہ کے بدلے میں یہ لگی ہے اور ہم لوگوں کا طریقہ کار یہ ہم کہتے ہیں سا خبر تمہیں گنا نہ کیا خبر کون سا گناہ ہوئے گناہ تو مجھ سے ہوئے نہیں ہوتا ہے تمہاری سوچ کا یہ کرد ہے جی پتا نہیں کون سا گناہ میں پکڑا گیا ہوں یعنی گناہ تو مجھ پر نظر ہی نہیں آتا پتا نہیں کون سے گناہ میں پکڑا گیا ہوں کہ میں غور کرنے بیٹھتا ہوں یہ پتہ نہیں کس خطا کے بدلے یہ ٹھوکر لگی ہے کے کرایہ کا ایک مسئلہ آیا شریف تو اس پر عمل کرنا مشکل ہوتا ہے پیسے ہاتھ سے جاتے ہیں صاحب کہتے ہیں کہ میں نے عمل کر کیا تو اسی مہینے اتنے پیسے اللہ نے کسی حلال راستے سے شروع کیا میں کہا یہ تو آپ کی اس پر روزی تھی اب ازمائش ہو رہی تھی کہ آپ حلال راستے سے رہتے ہیں کیا عام راستے سے رہتے ہیں تھوڑی سی ازمائش ہوتی ہے روزی تو قسمت کیا کر رہی تھی یہ حدیث شریف ہے کہ مغولہ ہے جس خبر میں ہم پڑھتے ہیں علا و نفس لندتا فتخ اللہ واج ملو علیہ واج ملو فتق لند واج ملو فلط یہ مقولہ ہے کہ عزیز شریف ہے جی عدی شریف ماشاء اللہ جی عدی شریف الفاظ اپنے کو خوبصورتی ہوتی ہے وہ غیر ادیس نہیں ہوتی ہے عثمان اللہ ہماری طرح یہ تو پہچان لیتا ہے معد کیسے کر رہا پہچانتے ہیں ہمارے سامنے کوئی غالب کے شہر میں جھوٹ نہیں ملا سکتا ہوں ہم اس کو پکڑ لے تھے اقبال کے شہر میں خاص طور ہو سے ایک جھوٹیا جسے بنایا کرتا تھا اس کو خلیفہ نے پکڑا کے باقی فسادات پر اس کا موہ ہوا پھانسی کا قتل کا حکم ہوا تو اس نے کہا کہ مجھے قتل نہ کرو مجھے وہ حدیث آپ بتانے دو کہ جو میں نے گھڑی ہیں جھوٹ سے اور وہ میں آپ کو بتا دوں انہوں نے کہا یہ فسادی ہے ہے اپنے آپ کو قطر سے بچانا چاہتے ہیں نے کہا آپ فکر نہ کریں ان کو بتانے کے لیے امام احمد بن حمل کافی ہے ہمارے پاس بتا دیں کہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے وہ بتا دے کہ یہ گھڑی ہوئی حدیث ہے اور یہ صحیح حدیث ہے جس مضمون کو میں پڑھا رہا ہوں اس کو میں تیس سال سے پڑھا رہا ہوں اس کی تیس سالہ تاریخ مجھے یاد ہے فلاحے زمانے میں آج تیس سال پہلے اس مضمون میں کیا بات تھی امریکہ میں کیا بات تھی برطانیہ میں کیا بات تھی اور بیس سال پہلے کیا بات تھی پندرہ سال پہلے اس مضمون کا کیا حال تھا دس سال پہلے اس مضمون کا کیا حال تھا اب اس کا کیا حال ہے کس کس آدمی سے غلطی ہوئی ہے کہاں کہاں لکھی ہوئی ہے اس کو کس کس نے ٹھیک کیا ہے تو آج ان کو اپنے پورے اس کا میدان اور فیلڈ ہوتا ہے اس چیز کو باتیں یاد ہوتی ہیں اس میں فرمایا گیا جسری میں کہ دیکھو کوئی جی اس وقت تک مرتا نہیں ہے کوئی آدمی اس تک مرتا نہیں ہے جب تک کہ اپنی روزی کو مکمل میں کر لے لہذا اللہ سے ڈریں اور روزی کی طلب میں اچھا طریقہ اختیار کریں اس لیے شاید دو طرح ترجمہ کرتے ہیں ایک تو کہتے ہیں کہ خوبصورتی کے ساتھ اس کو طلب کریں اور کہتے ہیں اجمال کے ساتھ طلب کریں سرسری سر سری ترتیب سرسری ترتیب یہ ہے کہ آپ جو وسائل روزی کے حاصل کرنے کے لیے ہوتے ہیں ان کو اختیار کر لیں اور بہت زیادہ سے پریشانی نہ اٹھائیں قسمت کی روزی اللہ تبارک تعالی دے گا تو یہ توحید کا برف ہے تو جب توحید ناقص ہوتی ہے باطن میں تو انسان بیرہ روی کی طرف جاتا ہے اس کو اللہ تعالی کی پہچان نہیں ہوتی ہے چھوٹا بچہ دو سال کا کھڑا ہوا بائک شلوار کے بغیر اور دوب پاکستانی فوج گزر رہی ہے اس کا جرنیل گزر رہا ہو اور جرنیل بچا کرے ہو ڈرنے کے لیے تو فوراً آواز دیتا ہے غمی کو آواز دیکھا کیوں فور امی, امی, امی, امی کو آواز دیتا ہے کیونکہ اس کے دل میں یہ ہے کہ میری امی جب آ جائے اس کا تھپڑ جس کو لگے تھے وہ پھر ٹھیک نہیں ہوگا تو کیا ہوگا اس آدمی کو دیکھو مچھوں کو دیکھو اس کی شکل کو دیکھو اور یہ مجر ڈرا ابھی میری امی آئی نا اس کو ٹھیک کر دے گی تو جب ڈویژن ارکت کرتا ہے تو اس کے ساتھ بارہ ہزار فوج ارکت کرتی ہے ایک اس کے ساتھ میجر جنرل کے ساتھ تو بچا امی کو کہ ہمیں اس کو کہتے ہیں ابھی جب امی آئی نا اس کو ایک تھپڑ سے ٹھیک کر دے گی کیا وہ امی کی قوت کی اس کو مار مارفت اور پہچان ہے اس کو جو تھپڑ لگے ہیں نا تو اس سے اس کو پتہ ہے کہ تھپڑ میں بڑا زور ہے بھی ہے کہ پھر جب بڑا ہو جاتا ہے اور بار باربی جماعت پاس کر کے ایک دو تین بار فوج کی جانے کی افسرے کی کوشش کرتا ہے آئی ایس ایس بی وغیرہ کرتا ہے تو پھر جس بار کو وہ کوئی فوج حرکت کر رہی ہو پھر جب فوج میں آ جاتا ہے لفٹین ہو جاتا ہے پھر بھائی جنرل کو دیکھتا ہے تھوڑا سا پیشاب اس کو آ جاتا ہے مارن ڈر کے کہ اب اس کی قوت کا اس کو اندازہ ہو گیا اب اس کی قوت کی پہچان اس کو بھی پہلے امی کی قوت کی پہچان تھی تو ایسے اگر اللہ کو امی کے تھپڑ کی شکل میں ہم نے اپنے دل میں جمایا ہوا ہے اللہ کے گائے کو اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت سمجھدار ہیں ہمارے ہمارے پڑوسی کے ملازمین ہوتے ہیں نا تو لوگ ڈپارٹمنٹ والے شکایت کیے کرتے ہیں کام نہیں کرتے میں نے کہا فکر نہ کریں یہ یونیورسٹی کے پاس رہنے والے لوگ ہیں ان کو ان کو بڑے بوڑھوں نے سکھایا ہوا ہے کہ آپ اس طریقے سے رہا کریں گے وہاں کہ دھوکہ اس طرح سے دیا کریں گے وہاں کام سے اس طرح اپنے آپ کو نکالا کریں گے اور کام چوری اس طرح کیا کریں گے چھوٹی اس طرح لیا کریں گے ان کو گھر سے تربیت دے گی کرتے کرے کیا آپ ان سے کام لے لیں گے المویر صاحب تو یونیورسٹی کے جو جو ہیں شو اس کو ان کو پتا ہے اس بات کو اللہ کی ہماری تربیت ہے جھوٹ بول کر کیسے کام نکالو گے چوکا دے کر کیسے کام نکالو گے یہ ہماری تربیت ڈاکو نے قابل کو پکڑا اور سب کو تلاشیاں لے کر پیسے سب سے لے لیے اور ایک نام بچے سے کچھ نہیں ملا تو نے ڈرایا اس نے ایک ڈاکو نے کہا تمہارے پاس کچھ ہے ڈرایا والی بات پاس کچھ ہے. ہاں میرے پاس پچاس ہیں پچاس پہلے سونا ہے کہ کہاں ہے کہا میرے یہاں پر سلے ہوئے ہیں تو اس کو آدمی کو پکڑ کر لے گیا اپنے سردار کے پاس اور کہا یہ یہ عجیب لڑکا ہے اس کے پیسے تو بجٹ ہے لیکن اس کے نے بتا دیے میرے پاس سلے ہوئے ہیں تو سردار نے کہا کہ بہت اس کو نے دیکھا شکل سورت اس کو بڑا پیار آیا اس لڑکے پر خشی محسوس ہوئی سردار نے کہا آپ نے کیوں بتا دیا دی آپ تو بچ رہے تھے آپ نے اسے ہی بتا نے کہا, کہا میں جھوٹ نہیں بولنا چاہتا تھا مجھ سے پوچھا میں جھوٹ نہیں بولنا چاہتا تھا گھر کی تربیت تھی کہ جھوٹ کبھی نہیں بولنا ہے اگر میں ہوتا مفتی سے نمت ہوتا ہاں آج ہے تو مستمر استاد ہوتا آگے بولیے بدل ہوتے چاروں دیتے ہیں کس جگہ جھوٹ بولنا جائز ہے اپنے آپ کو خطرات سے مشہور تو اس لڑکے نے یہ بات ایسے کہی کہ جا کر لگی گولی کی طرح ڈاکو کے سردار کے دل میں وہ تو بتایا اور سارا سو تو بتا تو کہتے ہیں یہ شیخ رزغازی رحمۃ اللہ علیہ کا لڑکپن کا فیض ہے کرامت ہے اس کے علم بھی اصل نہیں کیا تھا اس وقت یہ اتنی روشنی اور نور پاتر میں تھا کہ ڈاکوں کے قافلے نے تو، تو اختیار کی تو بتایا بات ایسے کسی کے خلاف میں نہیں کہہ رہا سمسیا کو سمجھنے کے طور پر کہہ رہا ہوں ایک دفعہ میرے پاس ایک ساتھی آ گئے ہمارے ایک علاقے میں ہمارے تبدیلی کے کام کے مشوروں میں ہوتے تھے تو بیٹے کو لے کر آئے خود بھی آئے کرنے کا یہ بھی انفیئر میری یو ایف ایم میں آیا ہوا ہے یو ایف ایم میں آئے ہوئے سفارش کرنی ہے تاکہ اس کو چھوڑا جائے یو ایف ایم سے تو اب وہ ہمارے ایسے جو مہمان سفارشی آئے گا تو ٹھہرنا بھی ہمارے پاس ہوتا ہے تو ریاائش کھانا پینا سو بارے زمہ سفارش بھی کرنی ہوتی ہے میں کہ ٹھیک ہے یہ آپ آج تو ٹھہریں گے اس کہا کہ آپ کے پاس ٹھہر ہوئے ہیں کل یہ کام ہوگا پھر جائیں گے ٹھیک ہے ماشاء اللہ وہ بھی آئے ہوئے تھے کتنے دوسرا آدمی آ گیا اس نے کہا جی کہ میں انفیئر مین میں آئے ہوئے ہوں اور اس کی سفارش کی میں آپ کے پاس آیا ہوں تو میں نے کہا ٹھہریں گے یہیں پر میں پاس ٹھہرے ہوئے رات جی کل پھر کام ہوگا پھر جائیں گے اچھا جی ماشاءاللہ اللہ سخت گرمیاں تھی اب دوپہر کے وقت وہ لیٹ گیا میں وہ دونوں وہیں پر میرے کمرے میں ہی میرے پاس مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں دونوں پر خدا لڑکے واجی صاحب جو تھے کام کے کو گئے ہوئے اب ان دونوں نے یہ خیال کیا کہ ڈاکٹر صاحب سو گیا ہے تو ایک حاجی صاحب کے بیٹے کو دوسرا کہتا ہے کہ نقل خود کھڑے ہو گئے کہ نقل تو توں نے کی تھی نا تو آپ دونوں سے یار ایک لڑکیا آپ اکٹھے ہو گئے ہیں ہاں جی تباؤ کے ساتھ کرتے ہیں نا ایک لینڈ کے ہوتے ہیں خیالات کو بتاتے ہیں تو اس کو کہتا ہیں جی صاحب کا بیٹا کے ہاؤ کڑے سما کے نام نقل کی تھی نا تو دوسرے کو کہتا ہے بالکل من کر کے بالکل من کر کے وہاں بالکل من کرو گے وہاں تو کہتے ٹھیک ہے تو دونوں نے ایک دوسرے کو سبق اپنا پورا پڑا کر پکا کر دیا میں سن رہا ہوں خودر کرتے ہو کیا کہتے اور دھوکے اور یہاں میرے پاس فارش ہوئی کل میں جاؤں گا ماں ڈیڈی پر آس مارتے جی برفات سب کہیں گے آیا ڈاکٹر سیدا سے برسرداغل تھا تو آیا تھا اس کے ساتھ ڈاکٹر سیدا آیا تھا اور یہ ظلم کرتے ہیں معصوم بچوں کو پکڑتے ہیں یہ وہاں کیا ہم نے جو یہاں کی بات کیا کرے فیس ویلو حاصل کی ہے کسی بنائی ہے اس کسی کو تمہارے یار دوستوں نے سوال کر دیا تو میں نے کہا کہ یہ یہ یقین کو تو بول رہا صاحب یقین کو تو بول رہے ہیں ہمارے ایک ہوتے تھے افسات پا گئے لاہور کے وہ کبھی کبھی ہدایات بیان کرتے تھے حسن خان صاحب لاہور کے ریٹائرڈ سے اکاؤنٹ والے جو تھے لاور جو ہدایت بیان کیا کرتے تھے رائے گڑ میں لمبے سے سوکھے ہوئے بال ہوتے تھے ہڈیاں لذیذ صاحب نہیں تھے ایک لذیذ اور نام تھا مر گئے صاحب بتاؤ پہچانتے کافی عرصہ ہوا وہ کہہ رہے تھے وہ بتا رہے تھے کہ ہم جو ہے ان بھیا کی قوالی کیا کرتے ہیں ہم ان بیانوں کی قوالی کیا کرتے ہیں ہاں جی وہ قوال پڑھتا ہے ڈول باجے پر اور لوگ لڑ رہے چھلانگے لگا رہے ہیں کپڑے پھاڑ رہے ہاں جی اور وہ رو رہے ہیں ان پر حال تاری ہو رہا ہے اور قوال کو دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے اس نے دیکھتے ہیں جو اس کو بچر دیے تو وہ اس سے تو قوالی کرنی ہے تو کچھ تسلیم کشتگانے ہر تسلیمرا از غیب جانے دیگر قوال نے اور اگر خواجہ بختار کا کیحمۃ اللہ علیہ کی روح پرواز کر گئی اس نے کہا قوال ماشاء اللہ اس کو کچھ اچھے دیا اسے قوالی کرنی ہے کہ اس قوالی کو ہم بولتے ہیں اس کو ہم برتے نہیں اور توحید کو جب تک تو برتے برت نہیں تیرے بات میں پکی نہیں تر اللہ کی ذات کے ساتھ الگ نیم بنے گا اور پھر اللہ تبارہ سال نے عمار پر وعدے کیے ہیں کہ میں دو کا نماز پر یہ کرتا ہوں اور میں سر یاسین پر پڑھنے پر یہ کرتا ہوں اور فلاں پر میں یہ برکت دیتا ہوں یہ برکت دیتا ہوں وہ تیرے ساتھ نہیں ہوگی میں تو, تو تیرے پاس تو عید کے بول ہے اس کی حقیقت نہیں تو اس کو بولا ہے اس کو برتا نہیں اور جب برتتے آدمی اس کے لیے نقصان اٹھاتے ہیں اس کے لیے قربانیاں دیتا ہے آجی, تو ایک بار خدا نے کہا نا مجھے کرنا جی تو مجاہدہ یہ مجاہدہ ہے بہت بڑا ذہنی مجاہدہ ہے جسمانی مجاہدے میں تو جس, جس نے تھکا جس میں تکلیف ہوئی اور یہ ذہنی مجاہدہ ہے جو جسمانی مجاہدے سے زیادہ مشکل ہوتا ہے تو اس کو جب برتتا ہے آدمی پھر تو ہی راست ہوتی ہے پکی ہوتی ہے اندر تو جو محبت کا درجہ کا اچانک بیان ہو گیا تھا وہ تو تو عید کا راسف ہونے کے بعد معرفت بدنا اور معرفت کا جو ہے پھر وہ محبت میں تفضیل ہونا وہ تجربہ درجے میں جا کر ہوتا ہے انسان دنیا اور دنیا کی چیزوں کی سوچ اچھا آپ یہ دو آدمی تھے اور جو میں نے انفیئر والے جو تھے نا چوبس انفیئر امین والے نے کیا کرنا تھا ایک تو وہ سب چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کے آخر اس نے لا کر کے وکیل ہو گیا جس جھوٹ پر اس نے دنیا لائی تھی اسی پر اس نے چلنا تو ساری اب دوسرا جو تھا جو دوسرے کے بارے میں نے سنا کہ وہ میڈیکل کالج میں آ میڈیکل کالج میں آ گیا ایک جو نچاہ کے بھائی بڑے بڑے سینٹر نہیں ہے شہر میں جن میں ڈاکٹر صاحب بیٹھتے ہیں وہاں کسی کام کے لیے میں گیا ہوں تو وہاں لوگوں کے بورڈ لگے ہوئے ہیں ایک بورڈ پر لکھا ہے فلانا پیتھالوج گائناکالوجسٹ <laughs> اب یہ ایسی ڈگری ہے کہ جو آدمی پیتھالوجی حاصل کر لے تو اس کو وقت نہیں بنتا کہ وہ گائناکالوجسٹ لی بن جائے اور برت ہو میری عورتوں کی باریوں کے مائک اور اگر جائے اس کو ہو جائے, جائے گا کہ یہ آدمی ہے جی میں نے کیا یہ فلانا کہ یہ تو وہی ہے جو امین کا کیس میرے پاس لے کر آیا تھا سفارش کے لیے تو اس کے کرنے ہی یہی تھا اس وقت بہن ہے باقی سب نے مل کر معاشرے کو ایک آدمی دیا آپ سب نے مل کر معاشرے کو ایک آدمی دیا آپ کچھ دن اس طرح ہوئے کہ ہمارے یونیورسٹی کا جام ہے دسومت کو گھر پر آتے ہے بال وغیرہ ہمارے ٹھیک کرنے کے لیے وہ آیا اسے میں نے کہا گھر کا کیا حال ہے بال بچے ٹھیک ہیں تمہارے بھائی کا کیا حال ہے اس نے کہا بھائی پیروں سے معذور ہے جی میں نے کہا کیسے معذور ہو گیا تو اس نے کہا جی یہاں پر گیا اس کے ٹانگوں میں درد تھا یہاں پر گیا تو ایک آدمی اس کو ملا اس نے کہا میں آپ ایسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گا تو اس کا جواب نہیں پکڑا اور پکڑ کر اس کو لے گیا تو وہاں پر ایک ڈاکٹر تھا اس نے اس کے کمر میں انجیکشن لگایا اور کمر میں انجیکشن لگانے سے دونوں پیروں سے معذور ہو گیا تو میں نے اپنے نے افسر کہا یہ دوسرا کیس ہے جو کہ تُو نے معاشرے کو ایک آدمی دیا ہے اس کا دوسرا کارنامہ سامنے آ گیا تو جو آدمی پکڑتا ہے راستے میں نا, کہ تین سو روپئے جو مزدور سے لیتے ہیں کہ وہ فیس اسپیشلسٹ کی لیتا ہے ایم بی بیس ہوتے ہیں ہو. میں سے دو سو یا ڈھائی سو اس کے ہوتے ہیں جو پکڑ کے لاتا ہے اور سو یا پچاس اس کا ہوتا ہے تو میں نے ہم نے معاشرے کو آدمی نہیں دیا ایک بار ایک طالب علم میرے پاس فیل ہو گیا تو لوگ تھے بڑے کام نکالنے والے لوگ تھے بڑے سمجھدار لوگ تھے اور میں ایک راستے سوال دوسرا تیسرا کرتے کرتے ایک دن ایک ڈاکٹر محمد صاحب کبھی آتے نہ بولی اس کو میں محمد صاحب کہتا ہوں ڈاکٹر محمد کا سپیشلس سے کل بھی آیا تھا وہ آیا اس کو بجاؤن نجیو آیا اس نے کہا ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بات کہنے کے لیے آیا ہوں کہ تو زریالہ میں کاپاسی کی مجلس میں تو پر بات ہوئی مجلس کہتا ہے اور وہاں پر یہ بات ہوئی کہ اس لڑکے کو فیل کیا ہوا ہے اور لڑکے کو پاس کرنا ہے تو میں بطوری ہمدردی آپ کو کہنے کے لیے آیا کہ خاں خاصال پھر مسئلہ بنے گا آپ کے لیے آپ اس کو پاس کر دیں تو جان سنا گارا دفعہ کرو یہ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنا اچھا نہیں ہوتا دونوں شہر آدمیوں نے اس کو سامنے بٹھا کر اس کے آگے یہ ڈرامہ کیا ہے نا اس کو خوفزدہ کیا ہے کہ اگر اس کا ساتھ بیٹھ رہے تعلق ہے تو اس کو ڈرائے گا اور ہمارا کام نکل جائے گا تو میں نے کہا بولیں گی ہوسا فکر نہ کریں بالکل وہ باسی صاحب کو جا کر کہیں کہ طالب علم کو پاس کر لیں تو صبح کا گزر لا سارے اختیارات پاس. پاس کر میں کچھ کہ میں ہوں کچھ نہیں کرتا السلام علیکم آپ چلے گئے اب چلے گئے جی اب یہ جو پیریفری کے لوگ ہوتے ہیں ارد کے لوگ وہاں پر کمشنر کی بڑی حیثیت ہوتی ہے جن کو پکڑ کر گرفتار کر لیتے ہیں اندر ڈال دیتا ہے خنزار کتنا ٹور ہوتی ہے پنجابی بڑی ٹور ہے جی فلانے کی خانداندار کی اتنی شارٹ ہوتی ہے تو کمشتر تو،, تو کمشتر پشاور کو لے کر یہ آدمی آیا سفارش میں یہ دو تین آدمی دفتر میں داخل ہوئے اتفاق ہے اس دن میں نے پندرہ بیس کو جو الگ جازیاں کم تھیں پڑتے نہیں تھے ان کو میں نے جمع کیا ہوا تھا اور ان کو اس دن میں نے خوب جھاڑ پہ سے وہ سارے میں نے کھڑے کیے ہوئے کچھ بیس پچیس آدمی ہیں تو ایک کو میں نے کہا کہ یہ آدمی انسان کیسے انسان بنتا ہے اس پر میری ایک تحریر ہے اس کو پڑھ کر سناؤ سب کو وہ کی تحریر اسے سب کو پڑھ کر سنائی اب یہ بیٹھے ہوئے ہی ہیں اس کے بعد میں شروع ہو گیا سنانے کے لیے داسو داسے داسے داسو داسے. <laughs> تو آخر من سے میں نے کہا کہ اس بات کو جاننے اس بات کو آپ جانیں کہ کل مستقبل کے لیے قوم کو ایک ڈاکٹر دینا ہے تو کیا میں غیر معیاری آدمی جو ہے تو وہ قوم کو دوں جو کل میرے عمل نامے میں جو ہے تو سفر کر رہی ہو تو یہ بات کو میں سنائی تو کمشنر صاحب کہتا ہے کہ ہاں جی کسی کو لو ہے بولا ہی جس نے بات نہیں کی وہ بات میں نے کہا کو تو میں پہچانتا تھا اس کا بیٹا فیل ہوا یہ دوسرا کون تھا اور جی کمشنر پشاور تھا اس کو حساب لے رہا ہے میں نے کہا چلو شکور ہے کمشنر صاحب نے تو کچھ یاد تھی تو <fox> اس نے بات میری سنی تو کچھ اس کو اپنی ٹریننگ سامنے آ گئی کہ ایک قوم کو چلانا ہے تو اس کے ساتھ کیا کرنا ہے تو یہ عرضی کرنی تھی کہ توحید کو بولنا سننا کے بعد پر م میں اپنے آپ کو ڈالنا اور اس کو برتنا یہ مشکل کام ہے توحید کو برتنا مشکل کام ہے ہمارے گاؤں کے کسان آیا اپنے کسی کام کے لیے ہمارے پاس ٹھہرا ہوا تھا تو تھا سیاست میں کام کیا ہوا تھا پرانے زمانے میں دینی سیاسی پارٹی میں کام کیا ہوا تھا تو وہ اپنے اس نے کہا کہ اس نے مجھے بتایا جی کہا جی کہ کہا میں نے ڈاکٹر صاحب مولانا بولنا وہ عربی صاحب کے ساتھ کام کیا ہے سیاسی کام ان کے ساتھ کیا ہے اس نے کچھ واقعات سنا ہے ایسا ہو یہ ہمارے علاقے سے کچھ عربی صاحب کے تعلق والے آتے ہیں ہمارے پاس اچھے آلات سناتے ہیں جی انہوں نے سنایا اس نے کہا کہ جلدی کسی جگہ جی نہ تھا اور اب پہنچنے کے حالات نہیں تھے رکشا پکڑنا تھا تو ایک... آم... رکشا نہیں آ رہا اس نے ایک رکشا گزرا تو اس کو اس طرح کیا اس نے کہا آپ کہاں جانا چاہتے ہیں تو رکشا نے کہا کہ میں اسے واپس ہو کر آتا ہوں تم نے کہا آپ جلدی آ جائے چلا کہ اس کا وقت ابھی اس میں جتنا وقت ہم نے کہا تو وہ بھی تھا دوسرا رکشا آ تو میں نے کہا صاحب بیٹھتے ہیں اس میں چلے جلد کرنا بچیا مونگ وعدہ کر دے. ہم نے اس آدمی کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے اب وہ وقت پورا ہوگا جتنے وقت میں اس نے کہا تھا تو اس وقت پورا کرنے کے بعد پھر آپ بیٹھیں گے ایسے نہیں بیٹھے کہ جو آدمی اجتمبی رکشہ ڈرائیور کے ساتھ ایسا اصول برت رہا ہو है? تو اسمبلی اس میں کیسے اصول برتن ہوگا ہمارے گاؤں سے بس میں بیٹھ کے کبھی ہوتا کہ کبھی میرے ساتھ ایسا بھی ہوتا تھا کہ میں بس کی طرف جا رہا ہوتا تھا اور بس کا کرایہ میرے پاس نہیں ہوتا تھا وہ اس آسے پر قدم اٹھاتے ہوئے کہ بس تک جاتے جاتے جس اللہ کے کام کے لیے میں جا رہا ہوں وہ بندوبست کرے گا ہے ملی ملک اب بس میں بیٹھ کر وہاں جا کر کسی مسجد کے کسی مولانا عزور صاحب بازار بھی جو ہے راول پنڈی کہ عزور مجھے شلغم بڑے پسند ہیں اس لیے کہ کے شلغم لے آئے گا اور پکا لے گا اور اس کے ساتھ ایک روٹی کھا لیں گے تحفظ پر کوئی گوشت یا سالن میں نے رکھا ہوتا پر پھر بھروسہ کرتا تھا بات نہیں پر میں نے آپ سے کہا نہیں کہ پکاؤ تو میں کہتا حضرت صاحب یہ میں نے نہیں پکایا فلانا مختاری لے کر آ گیا ہے میں نے نہیں پکایا کیسا چلو پھر وہاں سے بیگن بیٹھ کر اس عملی حال سے کے پاس اتر جانا پھر پیدل چلنا وہاں سے اور یہ لینڈ خزر میں ایک بڑے وڈیرا سندھ کا گزر رہا ہے دوسرا وجیروں میں پنجاب کا چودھری گزر رہا ہے تیسرا جو ہے تو کرولا دو چار میں گزر رہا ہے صبح خان جی اور سب اس کے پاس سے گزرتے تھے اور غیر اسی کسی کے ساتھ پیٹ نہیں سواد نہیں پیدا اور جب سبزی میں جاتا تھا تو سب کے چھکے چھڑا کے چھوڑتا تھا جی؟ کہ خان سارے سیاسیوں کے آواز خارج کرتا تھا اور ایوف خان کے آواز وہ لاغوز خارج کرتا تھا جی؟ اس کی توحید پکی تھی اور اس کے اس بات کی فکر نہیں تھی کہ اقتدار پر آ کر وزارت دیں گے اور لوگوں کے کام کریں گے پھر سے سیاسی ہماری تاریخ مضبوط ہوگی اور دوبارہ پھر ہم حکومت میں آئیں گے اپنے ہلکے والوں کے کام کریں گے بات ہمارے وقت صاحب نے کہا کہ بس سے بیٹھے ہوئے مارے تھے نبال کا وقت ہو کر کہا کہ ڈرائیور صاحب ذرا بس کھڑی کرے ہم نے نماز پڑھنی اللہ لوگوں نے کہا کہ جلدی کرو استاد جلدی سر کو اولا استاد اولا جاؤ چلو جی چلو جی تو نے پھر کہا کہ بھائی بس کھڑی کرو تو ڈرائیور نے کہا ٹول کہ خلکوائی جی بس میں ادھر بس دروا. نہیں سارے لوگ کہتے ہیں اکثریت کہتے کہ بس کھڑی نہ کرو اور سب بیچ میں کہتے جمہوریت کا لکشن لوگ ہیں ہمارے پاس کم لوگ ہیں میں تو نماز پڑھنے کا کہتے آگے بس نے آگے بس بڑھائی جگہ بس روک کے کھڑی ہو ایسے مترے بزرگ کیا نماز پڑھی اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس جگہ کو دیکھو یہ جی؟ کس جگہ خراب ہے دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں؟ وہ پوچھے آگے پیچھے اوپر نیچے کر رہے ہیں سب نماز پڑھ کے ہم آئے بیٹھنے بچیا بس تو ڈرائیور جو بیٹھا بس اس طرح کے معاملات اللہ تعالیٰ کے لیے کرتا ہے جن کے اللہ تعالی کے ساتھ توحید کا ہے تو ہم نے توحی سنی بولی ہے ہم نے برتنی نہیں آپ نے اس کے لیے اپنے آپ کو مجاہدات میں مشکلات میں نہیں ڈالا ہے گوئم مسلمانم بلرزم کدانم مشکلات لا لا جب میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں تو میں درز جاتا ہوں کیونکہ لا الا اللہ کی مشکلات کو میں جانتا ہوں جو ماحول صحبت وغیرہ اسے میں کہہ رہا تھا نا جب آدمی ایسے آدمیوں کے تعلق میں آتا ہے جو توحید برت رہے ہوتے ہیں توحید برت رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ جب نتائج حاصل کر کے دکھاتے ہیں آدمی کو کہ تو میں توحید کو برت کر یہ نہیں حاصل کیا تو پھر آدمی کا دل تسلیف آتا ہے کہ ہاں یہ توحید ہے اور ایسے ایسے کام نکلتے ہیں ایسے نتائج حاصل ہوتے ہیں نماعظ مولانا صاحب رحمتہ اللہ علیہ شعبۂ عربی کے صدر ہوتے تھے یونیورسٹی کے یونیورسٹی کا وائس چانسلر آ گیا علی خان وائس چانسلر اب لوگ مخالفین اولیاء اللہ کے مخالفین ہوتے ہر دور میں اور اس کے کان بھرتے بڑھتے اور کچھ کا طریقہ کار ایسا ہی ابز فکر میں لگا ہوا کہ اس کو میں کیسے یہاں سے ہٹاؤں گا کہ جماعت روٹ کھڑے پاڑ پاڑ so not, residing, رہے ترابی پر تو رولی بھی تھی گھر کو استعمال ناٹ فار دز ایکٹیویٹیز یہ گھر تو رہنے کے لیے ہم نے دیا ہوا ہے ان سرگرمیوں میں دی اس نے کیا, کیا, کیا ہوا تو وہ, مجھے, وہ کسی نے کہا کہ آپ کی طرح بھی کھڑی ہوگی نا اور اوپر سے ہی آئے گا اور اس وقت ایکشن لے گا تو میں کہا خدا اتنا اتنا وقت ساڑھے چھ فٹ کو ایسے بڑی گوڑے کہ ایک بارش دیکھوں گا پھر ساڑھے چھ فٹ کو اور مجھے ایک بارش کو دیکھنا تھا خیر وہ سنا ہے کہ اس طرف آیا بھی ہے لیکن اس ماحول کا روپ پھر فراغ پر گیا واپس ہوا ہے آیا نہیں ہے کرتے کرتے آ اس نے ایک کیش بنا لیا بتا کیش بنا لیا کہ اس نے یونیورسٹی کی ایک فٹ زمین قبضہ کی ہوئی وہاں جو مکان مولانا صاحب کے بنا ہوئے ہیں ادھر سے دیوار کو دیکھتے ہیں تو باقی دیوار ایسے جا رہی ہے ازم مولانا صاحب کے دروازے کی دیوار ہے وہ ایک فٹ ڈیڑھ فٹ کوئی دو فٹ آگے نکلی ہوئی ہے تو ہر خطرے میں لکیر سیدھی تو نہیں ہوتی ہے نا تقسیم کی لکیریں جو ہیں یہ خسروں میں سید رہی سیدھی لکیر تقسیم کر رہی ہے گیسی جا جا جا جا ہو جاتی ہے اس نے مقدمہ بنا لیا اعظم مولانا صاحب کے بھائی ہوتے تھے ہیلتھ سیکرٹری وہ آگے انہوں نے کہا مولانا صاحب دفع کرو ایک فٹ زمین کا کیا جھگڑا تم نے کیا وہ ڈالا ہوا ہے دفاع کرو دوس کو ایک فٹ زمین اور پیپل پارٹی کی گومت ہے ایسے لوگوں کو نکالتے ہیں کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے لوگ اسے اس نکال دیں گے آپ کو کیا مصیبت میں اپنے آپ کو ڈالتے ہیں ایک فٹ پر جان چھوٹتی ہے دفع کرو کے مولانا صاحب بہت نرم مزاج اور بہت تواز واضح والے نرمی تب نرم تبی والے پوسے میں کبھی نہ آنا تو پر سے جلال تعلیم نے کہا کہ ساری عمر تو میں نے اپنے اخلاق کو درست کرنے کی کوشش کی ہے دینداری سیکھنے کی کوشش کی ہے اور اب میں اپنے اوپر ثابت کر دوں کہ میں نے ایک فٹ زمین لی ہے اس کی اس, اس کو جا کر کہو کہ زمین لینا چاہتا ہے تو مجھ سے مانگے میں ساری زمین انسٹری کو دے دوں گا لیکن الزام پر و جرم پر میں ایک فٹ زمین نہیں دیتا ہوں لیکن باہر اس, اس, اس, اس کے ساتھ اس مقابلے میں اور اس میں اتنی ان کو پریشانی اور اتنی تکلیف ہوئی کہ خون کے دست لگ گئے خیر میں ایک ان کے دوست ہوتے تھے وہ آ وہ آ کر بیٹھ گئے تو کہتے مولانا صاحب استاد سنگھا ہاتھ دیکھئے تو آپ کا کیا حال آپ ٹھیک ہے انہوں نے کہا خیم خدے علی خان دے تنگ علی <خخ> خان نے بہت تنگ کیے تو اس کو کہتے ہیں مولانا صاحب کو آٹھ فربرے بند رواندہ حکاموں کو ایستاش میں شکورے آٹھ فربرے بندروان دے لان دے پکنور خبر ہی تو ماں پکرے ہو باسی ہاں تو آٹھ فروری کو یہ جا رہا ہے اس میں نیچے اور بھی کچھ باتیں ہیں لیکن وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا اگر آپ کو بتاؤں تو مجھے فکرا کی فہرست سے خارج کر دیں گے ابھی آدمی چلا گیا چلا گیا جی اور آٹھ فروری آج فروری کو میں اب دھیان بھی ہوں کہ فروری کو کیا باتیں ہوتی وہ ہو فقیر صاحب کہہ کر گئے تھے. صبح ہو گیا زور ہو گئی اثر ہو گئی کچھ بھی نہیں ہو اصر کی نماز پڑھا کر میں سلام پھیرا آٹھ اثر کا میں وارڈن تھا نماز میں نے پڑھائی قاعدے میں تھے کہ زور کر ڈاؤ ہوا سلام پھیرا ہم جی دعا کر کے نیچے اترا میں نے کہا کیا بات ہے لوگ دوڑ رہے ہیں میں نے کہا سینٹ ہال میں دھماکہ ہو گیا اور صوبے کا گورنر ایا خان شرپاؤ جو ہے اسے مر گیا اور فلاں لات بھی زخمی ہو گئے اور علی خان کو پیغام آ گیا کہ آپ یونیورسٹی خالی کریں اور سامان لے کر آپ چلے, کہاں چلے جائیں کہاں چلے جائیں کون سی پوسٹنگ ہے اب وہ عالباً اسی رات یا اس چندڑا سے پہلے دعا ہو رہی تھی تو دعا مانگ رہے تھے لوگ اور یہ کبھی کبھی نہ صرف کبھی شیشے مارتے ہیں بنچ بجے سے نہیں ہوئی صاحب آتے شیشے مارتے تو اس, اس میں جو ہے تو میری زبان سے چیخ نکلی کہ علی خان او ایس ڈی اسلام آباد محصوبہ اخبار میں آ گیا جی مولانا صاحب کی دعا قبول ہو رہی تھی جب نافذ ہو رہی تھی تو اس کو ان کا ذرا بڑا سا برداشت کر سکے مجھ سے برداشت نہیں ہوا تو سیکھنے کے مجھ سے صبح اخبار میں نیوز خبر آ کہ علی خان کو اسلام آباد میں پوزیٹیو بڑھا لیا گیا بعد میں ایسے حراللہ کو دیکھتا ہے اور ان کے تر کو دیکھتا ہے اس کے پھر نتائج دیکھتا ہے وہ آپ کو نتائج نکال کر دکھاتے ہیں توحید کے آپ کو نتائج نکال کر دکھاتے ہیں ان نتائج کئی بار بھی دیکھتا ہے اعتراض میں کی تسلی ہوتی ہے کہ ہاں واقعی ایسے ہوا کرتا ہے ایسے نہیں ہوا کرتا اس ہاں وقت تو عید کی دعوت دیتے ہیں امبیا علیہ مصلاۃ السلام اور اس کو چلاتے ہیں تو سب سے بڑا اعتراض تو کفار کے کفار یہی کرتے ہیں کہ جو یہ بات کہہ رہا ہے وہ ہونی نہیں جان ہونی ہے یہ کہتا ہے اللہ کرتے آج آلہ اللہ اللہ واحدہ اندال شعی نجاد یہ یوں کہتا ہے کہ اللہ اپنا صرف ہے کہ اللہ کو ماننا شروع کر دو یہ تو بڑی عجیب بات کے بوتو, بوتو, بوتو, بوتو, یہ کیسے ہو سکتا ہے ہمارا بارش بسانے کا بت ہمارا بیٹے دینے والا بت روزی دینے والا بت بیماری دینے والا بت یہ تین سو ساٹھ کہاں چلے جائیں گے ان کو چھوڑ کر کہتے ہیں واحد کہ اللہ کو پکڑو تو یہ تو ہونی بات نہیں ہے آپس میں آ کر یہ کپڑے مجس گرم کیا کرتے تھے کہتے ہیں آج پیغمبر نے کیا کہا ہے آج کے رہا کے صدقہ دیا کرو خیرات دیا کروسے کے پیسے نہیں کھایا کرو ظلم نے کیا کرو ایسے زندگی بنتی ہے جو ہوتے لوگوں کو دے دو اللہ, ف... ف... اللہ فقیر کیسے ان اللہ فکیر نقت سم قول آلود فقیروں نے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے سن لی لوگوں کی بات کہ جو یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تنگست ہے اور ہم ہیں آگے کیسے جی؟ ما جی؟ ما آآ آآ تو خیر مطلب اس فساد کے انتیجے کہ انہوں نے یہ ظلم کی کہتا ہے کہ یہ کہتا ہے خیرات دو کہ خیر دو کہمو اشاء اللہ و تما کہ ہم ان لوگوں کو کھلائیں کہ ان کو اللہ کھلانا نہیں چاہتا اللہ نے ان کو غریب کیا ہے اور اللہ کھلانا نہیں چاہتا اور ہم ان کو کھلائیں یہ اس کی بات ہے نا. اس ایک ایک اس کہ ہم کھلائیں اللہ نے کھلایا نہیں ہے ہم کھلائیں یہ دیکھو جی کیونکہ اس بات کا سمجھ نہیں مشکل ہوتا ہے کہ اللہ کرتا ہے اللہ مال سالیہ سے کرتا ہے ظلم سے نہیں ہوتا ہے انصاف سے ہوتا ہے جھوٹ سے نہیں ہوتا سچ سے ہوتا ہے یہ بالکل نرالی بات ہوتی ہے اجدہ بھی بات ہوتی ہے اور لوگ کہتے ایسا ہونا ہی نہیں ہے یال مساج کو بولتے ہیں برتے ہیں ان کے ساتھی بولتے ہیں برتے ہیں تکلیفیں اٹھا اٹھا کر اس کو برتے ہیں یہاں کا کرتے کرتے کرتے ایک وقت وہ آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کہ ہاں یہ مجاہدات قبول ہوتے ہیں قربانیاں قبول ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس توحید کے بقدر فیصلہ اپنا نافذ فرماتا ہے وہ فیصلہ نافذ ہو کر آتا ہے اور پھر کفار اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں واقعی ہم جس اپنے تجربے سے جس بار کو کہہ رہے تھے کہ مال زندگی بنتی ہے عورتیں بنتی ہے اسلحے سے بنتی ہے فوج سے بنتی ہے وہ تو غلط ہو کر میدان میں سامنے آ گئی بات یہ جو کہہ رہا تھا کہ زندگی ایمان سے بنتی ہے زندگی اعمال سے بنتی ہے زندگی صحیح سے بنتی ہے زندگی صاف سے, سے بنتی ہے وہ تو یہ بات ثابت ہو گئی سیو کرا کل کے دکھا دی سامنے تو پھر اس ماحول صحبت اس تربیت سے یہ بات سامنے آتی ہے تو اس آدمی کو جب آدمی کسی توحید کے برتنے والے ہر کے ساتھ رہتا ہے تو اس کو سمجھ آتی ہے اب آج ایک دفعہ تشکیل ہوگی رائے بن سے تو اس میں بزرگوں سے بلال صاحب میرے دوست عزتی وہ تھے وہ ساتھ تھے یہ بڑے صاحب اکرامت آدمی تھے بہت مجاہدات کیے ہوئے اور صاحب داحب اکرامت آدمی تھے انہوں نے ہم سب سے کہا کہ آپ یہاں پلیٹ فارم کے کنارے یہ قطار بنا کر کھڑے ہو جائیں رین آ رہی ہے ہم کھڑے ہو گئے جیسا ایک آدمی آیا اس نے کہا مولوی صاحب یہ جو ریل آ رہی ہے نا اس کا سٹاپ رائے رائبل میں نہیں ہے تو آپ آگے ہو کر نہ کھڑے آرام سے بیٹھ ہیں تو انہوں نے بلال صاحب کی طرف دیکھا کہ یہ تو تو یہ کہہ رہا ہے میں نہ نے کہا ٹھیک ہے جی. انہوں نے کہا کہ آپ اتنے کھڑے رہیں گے دوسرے آدمی مولوی صاحب یہ جو ہے جو ریل جو ہے اس کا سٹاپ یہاں نہیں کھڑی ہوا کرتی ہے آپ آرام سے بیٹھ جائیں دوسری ریل کے انداز ہم بیٹھ جائیں تو ہم پھر اس کی دیکھتے ہیں کہ ہمیں تو اس نے کہا ہوا ہے کڑے ہو جاؤ یہ کیا, کیا کہتے ہیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آدمی چڑھ کر آپ کھڑے ہو جائیں گا. اس کھانے کو دو تین آدمی کہا تو آپ کھڑے ہو جائیں تو اس میں ہم نے کہا میں اب جب ہمارے جو ساتھی انہوں نے کہا ہوئے کھڑے ہو اور ایل آئی وہاں پر کھڑی ہوئی کہا جلدی چڑھو ہم چڑھ گئے بس لوانو گے تبھی اس کا تھا نہیں تو وہاں جلدی آدمی کی کیا بہت سی کرامد تھی ایک بار دوسرے آدمی تھے ہمارے بولا درشاد صاحب وہ کہتے کہ اب یہ ریل آ رہی ہے اور کو جائیں جلدی برکت سے نکلے وہاں پر ریل جا رہی ہے آپ جلدی پہنچ جلدی سر سے کر لیا اب وہ ریل وہیں پر کھڑی ہے اس کنارے پر وہ جا کر بیٹھ تب چلی رض میں آپ سے یہ کر رہا تھا کہ کثرت اعمال یہ باقی امت کو بھی حاصل ہے کثرت اعمال یہ باقی امت کو بھی حاصل ہے اور سابق اکرام سے زیادہ اصل ہے لیکن شدت یقین ساب اکرام کا خاص زیبر ہے جو باقی امت کے پاس اتنا نہیں ہے قوت یقین اللہ تعالیٰ کا بہت سا اعتماد یہ ساب اکرام کے پاس جو ہے یہ باقی امت کے پاس نہیں ہے اور شخصیت کا اور باطن کا کمال ہی قوت یقین ہے توحید جتنا پختہ ہوتی ہے اتنا اللہ کترا کا تعلق بڑھتا ہے اور اتنا ہی عید ولاد کا درجہ بر بقدرے قوت توحید ہوتا ہے آدمی کا مقدرے کثرت امال نہیں ہوتا ہے امال کی کثرت سے نہیں ہوتا ہے وہ بقدرے قوت و شدت توحید کے ہوتا ہے پیر کی جو توحید ہوتی ہے وہ یہ توحید ہے اور اس کو صرف کتاب پڑھ لینے سے سیکھنا اس کا نہیں ہوتا ہے کہ معلومات میں اضافہ کر کے وہ بات حاصل ہو جائے گی سروس ندیس کو عرصہ دراز مجاہدات سے گزر کر یہ چھ ترتیبیں بیان کی ہیں ان چھ ترتیبوں سے گزر کر عرصہ دراز اس پر چل کر پھر جمتا ہے آدمی اس کی دعوت دینا اس کی دعوت کو سننا توحید کے مضامین کا بیان کرنا بیان کو سننا اس پر غور کرنا نفی اس بات کے جذبے کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا ان باتوں پر دھیان جما کر جو ہے کو غور و فکر کرنا اور اندر جمانا غور و فکر کرنا ایسی سو ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا اس کو برتنا ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا ایسے ماحول میں جانا جس میں توحید کہیں سنی جا رہی اور برتی جا رہی جب یہ ساری ترتیب آدمی اختیار کرتا ہے اور دراز تک کرتا ہے پھر بات جمتی ہے بیٹھتی ہے اندر اور پھر تو ہی پکی ہوتی ہے تو کلمہ میں سیکھنا جو ہے وہ صرف الفاظ پر جمعہ سیکھ لینے کے بعد فارغ ہو جانا اتنے بر نہیں ہوتا ہے وہ اس کے اندر یہ جو بیان ہوئی تو ہی اس کو لینا ہوتا ہے اور صابق اکرام کا خاص کمال میں نے یہ غور فکر کیا ہے تو تین باتیں صاحب اکرام کی بڑی خاص ہیں ان تک باقی عمر کے بڑے بڑے اولیا اللہ نہیں پہنچ سکتے ایک تو شدت یقین یقین اور ایک جان دینے کا جذبہ کہ جان دینے صاحب اکرام کے نزدیک ایسے جیسے ٹوٹ کی بس جان کی کوئی قیمت نہیں ایسا تھلی پر رکھے ہوئے بس یہاں تو پھر رہے کہ جہاں جان دینے کا میدان گرم ہے کہ وہاں پر پہنچے تیسری بات کی اختیار ہے اعتبار سنت ہے تیسری بات سر حضور صلی اللہ کی محبت اور اعتبار ہے یہ صاحب اکرام کا خاص شیوا اور زیور ہے کہ ان کی اس حد تک باقی متوارے نہیں پہنچ سکتے کیا اپنا اعزاز سمجھنا حضور صلی اللہ کی سنت میں مزاج سمجھا اپنے آپ کو سنت پر چلتے ہوئے معزز سمجھنا ہمارے ایک یہاں تالبل میں بڑا بہت قابل لڑکا ہے جو کلاس میں کوئی سوال کرتا ہوں اس سے نہیں رہتا ہے ایسی تشریح کر لیتا ہے وہ بعض اوقات کوئی اس میں لیکچر میں کوئی بات مجھ سے بھول جائے تو اس نے پہلے سے پڑا ہوا ہوتا ہے اور بتا بھی دیتا ہے تو ایسے اس کے حالات میں دیکھ رہا تھا کہ میری طرح خوبار حالات ہیں بالی لحاظ سے باقی بھارت ساری خواری کے باوجود اپنے آپ کو بڑا ٹیک ٹاپ کر کے دست کر کے آنا کلاس کا تو مجھ سے کہہ رہا تھا کہ سر یہ جو پروفیسر ہے نا یہ آدمی سوٹڈ بوٹیڈ نہ ہونا کوئی خیال ہی نہیں کرتا جی کوئی لفٹ ہی نہیں کراتا کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے اور پھر واج میں کون نمبر دیتا ہے یہ آدمی نہ ہو ٹپ ٹاپ نہ ہو تو خیر میں تو اس کی بات کا رد نہیں کیا کہ اس کا دل خفا ہو جائے گا کیونکہ یہ اپنے نزدیک اعزاز سمجھتا ہے اس زندگی میں تو میں کیا اس پہ رد کروں براہ راست براہ راست رد کرنا اس سے آدمی کا دل ٹوٹ جاتا ہے تو اسے اس میں نے کہا آپ ہمارے بیان میں آیا کریں جو مجھے ذکر ہوتی ہے اس پہ آپ آ جایا کریں ان کا اچھا جی اب آ گیا میں نے بیان کرنا شروع میں نے کہا, کہا کہ یہاں پر طالب علم ہو رہا تھا سجاد سجاد نصیر وہ پہلے سال ہی آیا تھا پہلے سال ہی سلسلے کے ساتھ تعارف ہو گیا تھا زندگی بدل دی اور اس نے امتحان دیا تو پہلی پوزیشن اس کی پورے یونیورسٹی کو اس نے کاپ کیا آپ جو گزرتے جائیں زندگی میں سادگی سے سادہ سادہ سادہ, سادہ, سادہ ہوتے بس بالکل مسجد کا طالب علم ہو گیا گیا سر دوسرا امتحان دیا دوسرے نے اب وہ چونکہ اس کا میرے ساتھ تعارف ہو گیا اس میں اسے کہا کرتا تھا کہ میں کسی کو کہوں تو کیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب میرا کسی کو نہیں کہیں گے آپ میری پوزیشن کا کسی کو نہیں کہیں گے کسی سال امتحان دیا میں نے کہا کسی کو اس نے کہا میرا کسی کو نہیں کہیں گے پھر اس کی پوزیشن آئی آخری سال میں ڈاکٹر صاحبان کے بیٹے ہوتے ہیں پھر آخری سال کے نمبروں پر اسپیشلائزیشن میں داخلہ ملتا ہے تو ڈنڈی مارا کرتے ہیں اپنی بچوں کے لیے تو میں نے کہا بھی میں کسی کو کہہ دوں کہ یہاں پر ڈاکٹر صاحبان سے بڑ کرتے ہیں اپنے بیٹوں کو پوزیشن دلاتے ہیں اس نے کہا آپ میرا آپ کسی کو نہیں کہیں گے آپ وہاں ڈاکٹر نے ڈنڈی ماری کسی نے ایک میڈیسن والے نے اپنے بیٹے کو ٹاپ کرا دیے جس نے اپنے کو بس مجموعی کسی اور بیٹے نے کسی اور نے اپنے بیٹے کو ٹاپ کرا دیے لیکن سارے امتحانوں میں اتنے نمبر دیے ہوئے تھے تو بیسٹ گریجویٹ یہی ہوا میں اسے طالب علم کو, کو سنایا میں نے کہا کہ آپ میں نے اپنے تعلیم کے حالات سنا ہے آپ کو اور سہملی طور پر مجھ سے کہا کہ میرے کسی کو نہیں چاہیں گے میرے بھروسے کو خراب نہ کروں گا ہمارا چار مہینے لگائے ہوئے ساتھی اور بال بچے دار دو شادیاں کیے ہوئے چار مہینے لگائے ہوئے اور انگلینڈ جانا چاہتا تھا ڈاڈی کو سر کر گیا کہ میں طالبان نہ سمجھ جاؤں تو میں نے کہا کہ ہم نے دوست برف دار سجاد نصیر کو بھیجا ہے انگلینڈ ایم آر سی پی کے لیے صحیح شکل و سرو کے ساتھ کیا ہے آیا ہے گیا ڈاکٹر صاحب کوئی انہوں نے اس بات کو پوچھتا ہی نہیں رہا میں نے کہا یہ انگریز اتنے بیوقوف نہیں ہے گھر کسی کو پکڑے اترے ان کے پاس پورا ریکارڈ ہوتا ہے جب ویزا دیتے ہیں نا پرانا ریکارڈ پولیس کے ذریعے سے سب کے ذریعے سے معلوم کیا ہوتے ہیں ان باتوں کو نہیں دیکھتا ہے یہ میس اس بقوف کی یقین کی کمزوری جیسے چار مہینے کوالی سے بولی ہے یقین کی برتا نہیں کوالی اس, اس کی بولی ہے کوالی کرتا ہے اس نے برتاس بولی کہ یقین کے نتیجے میں دنیا ملتی ہے تو الحمد اور اگر نہیں ملتی ہے تو یہ نیوزی پر رکھا یہ لاکھ ماری اس ہم اس جگہ ترجیح دے دیتے ہیں دنیا کو ایک ایک مہ... کلمہ کلم توحید کیسے حدیث شریف ہے جی فضا ذکر میں شہر لکھی ہوئی ہے نفع دیتا ہے اور راب و بلا کو دفاع کرتا ہے جب تک اس کے حقو کے استغفاف نہ برتا جائے استخاب کی کیا ہے اس یہ استخاف ہے کل میں کسی کو یاد ہے پوری حدیث کو پڑھا جی سنائے کل میں تو عید انسان کو نفع دیتا ہے اس عز ولاب کو دفع کرتا ہے جب تک اس کے حقوق سے بے پروائی اور استقفاف میں کیا جائے کہ اس کے بھوکو سے بےپروائی اور استقفاف کیا ہے کہ, کہ حلال کو حلال اور حرام کو اس کے حلال کو حلال جانے اور حرام کو حرام جانے جب اس کے قلمے کے حلال اور حرام کا مسئلہ آتا ہے اور اس کے ساتھ مفاد ٹکراتا ہے تو اس جگہ انسان مفاد کو لے لیتا ہے مفاد کو لے لیتا ہے اور حلال حرام کی تمیز کو چھوڑ دیتا ہے یہی تو کلمہ کا گٹیا ہلکا پن محسوس کرنا ہوا کلمہ کا استخاب تو یہی ہوا کہ کلمہ تو کہہ رہا ہے لا الہ الا رہے کوئی معبود نہیں کسی کی اتنی قوت ہے ہی نہیں کہ اس کے آگے جھکا جائے اس کے آگے آج بھی اختیار کی جائے سوائے اللہ کے ساری قدرتیں قوتیں سب ہے اس کے پاس میں اور یہ آدمی یوں کہتا ہے کہ میں اللہ کے حکم کو توڑ کر اس چیز کو لے لوں گا حرام کو لے لوں گا اس سے زندگی بن جائے گی یہی تو کلمہ میں کستخبات ہے ایاز آباد میں عجیب واقعہ ہوا یہ باشتے کے ناصور ہے آپ کو سناؤ میں ان کے تجربے کی روشنی میں آپ اکل گزاریں ہماری مجر ذکر وہاں ہوتی ہے میں گیا وہاں تو انہوں نے ایک برخدار کو ملایا قیصر صاحب نے میں نے کہا کیسر صاحب اس کا کیا حال ہے جائے گا مدرسے اور انہوں نے کہا اس کو مدرسے سے ہم نے نکال دیا دینی مدرسے پڑھ رہا جیب بات میں نے کہا کہ ان الراج نے تو خطرناک حالات کر دیے ملا والا بغیر سوچے سمجھے میری زبان سے پر یہ بات جاری ہے اب دوسری تیسری ذکر میں گئے میں نے کہا برخودار کدھر ہے برفدار جو ہے وہ تو, تو برفردار ڈاکے میں پکڑا گیا ڈاکہ مارتے پکڑا. چار مہینے لگے ہوئے مدرسے کا طالب علم افغانستان کے جہاد میں لڑا ہوا اور ڈاکے میں دکھتا رہا تو میں نے کہا کیا ہوا انہوں نے کہا جی کہ اس کا بھائی بھی آئے ہوئے ہوا یہ ہے کہ ایک, ایک اس کے پاس اس کا ایک دوست آیا ہے اس نے اس کو کہا ہے کہ یہاں پر ایک حبیز کیا ہے اور رشوتی افسر ہے مجسٹریٹ ہے اور بڑے اس نے پیسے کمائے ہوئے ہیں اور اس پر ہم مارتے ہیں تو ماراج یاد ہو جائے گا اور ہمارے پیسے ہو جائیں گے ہاں یہ رات کو جائیں گی تو ایک افغانی دودھ والا ایک لڑکا اور ایک کیے آپ تینوں جو گئے اندر گسے ہیں اندر گھسے ہیں وہ لوگ جاگ گئے انہوں نے فائرنگ شروع کی ہے اب جو پیسے کے لیے گئے تھے وہ تو بھاگ گئے جو جاد کے لیے گیا تو میدان میں جم رہا ہو. ایک گولی اس کے آ کر آٹھ میں لگی ایک گولی پیرے میں لگی اور یہاں تک کہ بس وہیں گر گیا گرتے اس نے آواز دی کہ انکل اور فائر نہ کرو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں مردا صرف یاد ہے آپ کو نا آپ کو بھی یاد ہے اور اس کو بھی یاد ہے اور کون تھا؟ میں نے کو بھی یاد ہے خیر بھائی اس کا سکھارا خاندان ہماری مجلس میں آنے والا تھا اس کو, اس کو میں نے بیٹھ نہیں جی کیا تھا یاد آیا تم ایک ان میں سے بیٹھ تھا سلسلے میں فضا تھی دعا مانگی وہاں دعا ہوئی دل میں تسلی آ کہ انشاءاللہ شاء باوجود ڈاکے کے آدمی چھوٹ گیا باقی شادی نے کہا کہ باقی دعا کے اندر ہمیں بھی اس بات کا احساس ہوا کہ انشاءاللہ چھوٹ گیا ہے دعا اس لیے قبول ہو گئی کہ مجلس کی ذکر کی دعا تھی جی کوئی نہ کوئی بیچ میں قبولیت والا ہوتا ہے ان سے میں نے کہا دیکھیں آپ اس کو کہیں گے کہ یہ ٹھیک ٹھیک بیان دے گا نے کہا ٹھیک ہے جی اس سے پہلا بیان جی دیا بیان اس نے ٹھیک دیا کہ لڑکا تھا صاف ذہن والا اور وہ چکری نہیں تھا وہ خراب مجلس والوں کی باتوں میں آ گیا تھا انہوں نے بیان دے دیا آپ پھر بب برازی والے آئے اس کو جو ہے تو ریمانڈ وغیرہ اس کا ہو بیان اس کا ہو گیا اس کو اس کے وکیل صاحب سے ملایا وکیل صاحب اس سے ملا وکیل صاحب نے کہا دیکھو آپ ایسے کریں گے جب بیان دیں گے آپ بیان میں کہیں گے کیا بھی رات کا وقت تھا میری طبیعت ذرا واک کرنے کی میں نکل کر واک کر رہا تھا ایک گھر ہے اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہاں کچھ شور شرابے کی آواز آ رہی تھی اور میں اندر چلا گیا اور اندر جب میں چلا گیا تو اس کے بعد مجھے کچھ پتہ نہیں چلا میں تو یہ یہاں اسپتال میں تھا مجھے کچھ پتہ نہیں چلا تو بادشاہ بکیر صاحب آدھار کی عمارت ہوتی ہوئی اس تو یہ بیان دے دی اب یہ کیس ایسا, ایسا تھا کہ جو مجسٹریٹ صاحب تھا اس کا بھانجا تھا بھانجا جو ہے وہ رشتہ اس کی بیٹی کا مانگنے کے لیے آئے اب ہر مرض آدمی کی کوشش کرتا ہے کوئی بڑے روزگار ہو کوئی سنجیدہ آدمی اس کو رشتہ دیا نہ اس نے پڑھائی کی نہ کوئی روزگار ہے اس کو رشتہ مانگنے کے لیے بہن آگئی ہے انہوں نے رشتہ نہیں دیا تو اس اسے انتخاب لینے کے لیے مامو سے انتخاب لینے کے لیے یہ گینگ تیار کی تھی اب اس نے جو بیان دے دیا اچھا مامو نے اپنی برادری میں کہا کہ دیکھو اس بانو نے میرے ساتھ یہ کیا جب اس نے وقیر صاحب والا بیان دیا سارے کہتے ہیں کہ اس کو دیکھو یہ ہمارے بیٹے پیسے الزام لگا رہا ہے وہ تو غلط ہے. آؤ میرے پاس آیا آپ نے کہا ڈاکٹر صاحب وہ تو یہ بیان دے دیا تھا اب میں نے کہی ہم کیا کریں آپ کے ساتھ ہم نے تو آپ کے ساتھ معاہدہ کیا تھا ایک بیان پر ہمارا معاہدہ اور ہماری مجلس کی دعا اس معاہدے پر تھی تب آپ نے دوسرا بیان دے دیا تو آپ ہم سے فارو ہو گئے ہم آپ سے پھارو ہو گئے تب آپ جائیں اپنا ترتیب اختیار کریں جو مقدموں کی ہوتی کو اب خیر اب کوئی عدالت کی آدمی نہیں ہوتی ہے کہ گھر سے آدمی کو اٹھایا گیا ہے اس کو دو گولیاں لگی ہیں وہ ایسی کوئی گولیاں کسی کو مارتا تو نہیں ہیں وہ واق پر اور سیر پر آئے ہوئے آدمی کو ہے نیچے تو اتنا آسان تو نہیں ہے ابھی تو چلے گا خیر اب اس آدمی کو تھا یہ مجسٹریٹ صاحب اس نے کہا کہ اللہ کے اس لڑکے کو کہ اپنا بیان صحیح تو دے دے گا صحیح بیان دے دے گا مطلب ہماری برادری کے سامنے بات آ جائے گی کہ کی ظلم کیا میرے بانجے اور جو اس نے جب بیان دیا تو پھر میں ان کو چھوڑ دوں گا معاف کر دوں گا سب کو کیس ختم ہو جائے گا لیکن بیان یہ صحیح دیا گا تو پھر وہ بھاجی بات پر آئے گی جی پھر گیا انہوں نے بیان صحیح دیا اور صحیح بیان جب وہاں پر داخل ہوا اور انہوں نے مجھ کو لالت کی اپنے اس بانجے کو اور جرگا ہوا اور فیصلہ ہوا اور پھر انہوں نے آ کر اپنا جو داخل کیا وہاں تو فیصلہ تو وہ جھوٹ سے اپنے آپ کو سنانا چاہتے تھے اور اللہ بھی ہے کی مدد سچ کے ساتھ تھی آپ سچ کی ترتیب کو سمجھا رہے تھے وہ جھوٹ کی ترتیب چلا رہے تھے خیر انہوں نے جو ہے تو کچھ کیا کچھ مجبور اس کے پر آئے تھے اللہ نے بچائی نکال کر دکھا دی چلیں چلے باقی واقعہ آپ کو سنا دیں مولانا محمد پدم پوری صاحب اور اللہ علیہ نے واقعہ سنایا ہندوستان میں ایک بل گاڑی والا اس کا چالیس دن لگا لیا اور یہ چین سی کیا یہ چلا گیا اپنے اپنے اپنے کا کام پر گیا بیل گاڑی چلا رہا تھا چھوٹا بچہ دوڑ کر آیا اور بیل گاڑی کے آگے گر گرا بسوں اس کے اوپر سے گاڑی گزر گئی مر گیا اب اس نے گاڑی کھڑی کی بچے کو اٹھایا اس کی رپورٹ درج کرا کے گرفتاری پیش کرتی آدمی گرفتار اندر ہو گیا اب جو آدمی نیا نیا وقت لگا کے آتا ہے تو اس نے صحیح یقین سکھا ہوا ہوتا ہے اس کو ایر پیر نہیں آتا ہے ہماری طرف پرانا ساتھی ان کے ہاتھ تو نہیں چڑھا ہوتا کہ ماشاء اللہ خرشید صاحب پرانا ساتھی اس کے ہاتھ چڑھا اس نے اپنا سبق اس کو سکھایا مسی اللہ صاحب دوسرا پرانا ساتھی ہے اور سکھا تھا بزرگان ہٹک بائی یقین ہو ٹک بائی آلتا ٹھیک بیا گی رائے ہو مطلب تھا دیکھنا کہ لکھا بیا وقت نہ گرے گی نا لکھا بکا سو کیا بزرگ ٹھیک بیان کرتے ہیں لیکن میں اب آپ کو بتاؤں نا کہ مطلب یہ کہ مقد ذرا گزرگ کا ہے نا تو ذرا تھوڑی بہت یہ ذرا کیا نہ ہوتا ہے تو دیا دوستی کا وہ نہیں ہوتا اب وہ اس کی برادری والے آئے مقدمہ وکیل پکڑا اب وکیل نے آ کر بیان سمجھایا اسے تفصیلی بیان سمجھایا اسے. تفصیلی بیان سمجھایا تھا اس نے ختم دیا تو اس نے کہا وہ وکیل صاحب نے کہا کہ آپ وہاں پر تھے جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور نے کہا میں تو نہیں تھا وکیل صاحب وہاں پر میں تھا وہ جو میں نے بیاں کیا نا وہ میں مجھے کرا نے مجھے پتا ہے میں نے وہ بیان دیا ہوئے آپ تو وہاں پر نہیں تھے نا وہ پھر سمجھاتے یہ وکیل دیکھو اس کو مہارت ہوتی ہے کیس کی یہ جیسے یہ کہا کرتے ہیں نا ویسے آج ٹھیک ہوتا ہے پھر جان چھوٹتی ہے کیا کیا وہ ہے کیا وہ ہے ہے انہوں نے نہیں سمجھتا وقیر صاحب نکال نے, نے کہا یہ آدمی بیوقوف ہے یہ نہیں سمجھتا ہے چلا جا اسی گیا اب اس کا یہی بیان ہے شروع سے لے کر آخر تک چل رہا ہے کہ میں بیل گاڑی چلا رہا تھا اور چھوٹا بچہ تھا اور جب سامنے آ گیا تو اتنے ایسی جگہ پر آیا اتنے قریب آیا کہ اس میں ہم وقت بولتے کوئی گنجائش نہیں تھی بس پہ بیٹھ چڑھے ہیں اس کو مار دیا اب ایسے مقدمے کا فیصلہ بھی اتنا مشکل نہیں ہوتا وہ ہو تو چند پیشیوں میں بات مکمل ہو گئی تو ہندو جائج نے فیصلہ لکھا ہے اس, اس نے فیصلہ لکھا ہے کہ ایسا جیندار آدمی اور ایسا معیاری آدمی اس کو پھانسی ہونے اور جیل میں ڈالنے کے بجائے اس کو معاشرے میں ہونا چاہیے ایسے آدمی کا معاشرے میں ہونا ضروری ہے تاکہ معاشرے میں ہو اور اس کی وجہ سے یہ معاشرے میں برکت آئے معاشرے میں خیر آئے معاشرے میں یہ چیز آئے اور فیصلہ ہو کر اس کا داخل ہوا اور آج بھی ہے تو نکل کر واپس آیا حزیز شریف ہے کہ اہل لوگ جنت ہے جنت والے لوگ زیادہ لوگ ہوں کیسے دکھائیں بولے والے جگ میں جانے والے بولے بالے ہوں تو آج خیال تھا کہ دوسرا مضمون بیان کریں گے کہ جو آدمی روی آدمی بات ہے ٹیک تو عید کا ناقت سنا دوسرا نفس کے مضم کے لیے چلنا میرے کو یہ مضمون چونکہ جیسا مضمون ہے کہ اتنا اس کو بیان کیا جائے گا سنا جائے گا تو اتنا اندر پکا ہوگا اور ایسے بہت تفصیلات کی ضرورت ہے اس میں اور انسان کا اللہ انسان کی بات نکت اللہ کی قوت ہی توحید کی پختگی ہے اور شیر سے اپنے آپ کو فارغ کرنا ہے یہ مہم چیز یہ ہے وہ چیز یہ چابی میں ایک جو ہے درمیانی کا ڈنڈا ہوتا ہے ایک اس کے آگے دندانے ہوتے ہیں دندانے سب کام کرتے ہیں جب کوئی ڈنڈے کے ساتھ لگے ہوئے ہی ہوتے ہیں تو انسان کی شخصیت کا جو بنیادی ڈنڈا ہے وہ تو توحید ہے باقی امال کے دندانے جب ساتھ لگتے ہیں تو پورے تالے کو کھول لیتا ہے لیکن دندانے بغیر ڈنڈے کے کھول نہیں سکتے تو آخری بات کرتے ہیں بات ہی بھولے اتنی آخری بات کیا تھی سرت جو ہے وہ توحید سے تو جنت بہن بھول گئی سنسان سنسان سنسان بل بل بات بات ماشاء دیکھو نا اس پر خدا خلچسپی ہوئی ہے نا بہان پر ماشاء اللہ. بات, بات. اللہ بات بھول گئی جاتا چاہیے